اللہحم نحمد ونسلی رسول اما بعد قرآن مجید کی تفہیم اور تدبر کا یہ سلسلہ اس اعتبار سے رمضان کے مہینے سے خصوصی مناسبت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کروانے کے سلسلے میں قرآن کا ذکر کیا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے کہا ہے ان نا انزل ناغفی لت القدر ہم نے قرآن کو رمضان کی لَ القدر, القدر میں نازل کیا تو رمضان کا تعارف قرآن ہے اور قرآن کا تعارف رمضان ہے اہل ایمان ان کے دل خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اور غور و فکر کی طرف خاص طور پر اس مہینے میں متوجہ ہوتے ہیں اور یہ توجہ اس سبب سے ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے کلام کی طرف رجوع نصر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور سنت مبارکہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اور غور و فکر اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرما اور قرآن مجید کے جتنے مسائل ہم سنیں وہ ایمانیات کے متعلق ہوں یا اعمال کے بارے میں ہوں یا اصلاح معاشرہ کے متعلق ہوں اس نیت کے ساتھ ہم سنیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس بات کو پھیلانے اور عام کرنے اور اس کی اشاعت کی جد و جہد کا حصہ بنیں گے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں علم سکھ ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو تمہارے دل پسیت جائے اور تم تمہارے اوپر گر تاری ہو جائے اور تم خوشو و خوشو سے اپنے آپ کو رب کے سامنے چکا لو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تلاوت ہو رہی ہو تو سمجھ آ رہی ہو اور جس وقت انسان سمجھ رہا ہو غور کرے تدبر کرے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے خوشو و خضو کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا اللہ سب کو توحفی عمل عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر پوری امت کے لیے وحدت کا ایک ہی مرکز ہے وہ ہے قرآن پاک آج اگر امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ قرآن میں جو کچھ ہے حکومت کی سطح پر سیاسی انتظامات کے حوالے سے اور اسی طرح گھریلو امور میں اور نجی زندگی میں اور ہر اعتبار سے ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو سب متحد اور سب ایک ہی رستے پر کام سب ہو جائیں قرآن مجید میں سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ ہے جو مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں جو صورت نازل ہوئیں بارگی مکمل صورت کے طور پر صورت الفاتحہ ان میں سب سے پہلی صورت مبارکہ ہے اس صورت کا خلاصہ اپنے انداز میں میں یوں ذکر کرتا ہوں ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہیں آپ جانتے ہیں فلاں صاحب کو وہ میرے فلاں لگتے ہیں پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی آئے کس غرض سے تو اپنا مدعا پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نمونہ ذکر ہوتا ہے کہ جیسے فلاں وہ نہیں جیسے فلاں تو اللہ رب العزت نے اسی انداز اور اسلوب کو صورت الفاتحہ میں ہم سب کو دعا کے طریقے اور دعا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگنے کے لیے بتایا ہے پتہ نہیں ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا تو اللہ <تصفيق> نے پہلے اپنی تعریف کی تلقین فرمائی اللہ رب العالمین رحمان رحیم اللہ کے ذاتی نام اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ جب اس کی تعریف ہوئی تو یہ بندہ رب کے قریب ہو گیا اب اللہ رب العزت نے براہ راست اس کو اپنی جانب مخاطب کرنے کی جانب متوجہ کیا یا کا نام بتیا کا نسطین اللہ میرا تعارف یہ ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود ہے اور میں تیرے سے دعاؤں کا خاستگار ہوں مدد چاہتا ہوں تو میرا مددگار ہے بس میرا یہی تعارف سب سے بڑا تعارف ہے کہ میں اللہ کے آگے چھکنے والا اللہ کا بندہ ہوں بندے تجھے چاہیے کیا اے دن سے اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت چاہیے اور اس پر استقامت چاہیے کس طرح کی چاہیے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان جیسی ہدایت چاہیے انبیاء علیہ السلام صلحاء شہداء نیک لوگ صدیقین اور کن سے بچنا ہے مغضوب علیہ جن پر تیرا غذب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے تو اس صورت مبارکہ میں بنیادی مضامین میں یہ مضمون ہے اللہ کی معرفت کا حصول اور جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو قرب الٰہی اور طالب ہدایت کو اپنے رب کی ہم سنا سے آغاز کرنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور انعام یافتہ لوگوں کے حلقے کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور جو خدا کے غذب کے مستحق قرار پاتے ہیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھتے رہنا چاہیے ہر نماز میں انسان اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے صورت الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکاق میں پڑھی جاتی ہے صورت البقرا البقار گائے کو کہتے ہیں اس میں آ کے گائے کا تذکرہ آئے گا اس کی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا اس کی پہلی صورت سے مناسبت یہ ہے پہلی صورت میں ہم نے دعا کی تھی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اس صورت میں اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ہدایت میں نے تجھے عطا کر دی ہے اسے پڑھتا چلا جا اور ہدایت حاصل کرتا چلا جا للمتقین شرط یہ ہے تجھے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا تقوی پیدا کرنے کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ جب تو کتاب ہدایت کا مطالعہ کرے گا تو ایک ایک قدم پر یہ کتاب تیری رہنمائی کرے گی اللہ رب العزت نے حصول ہدایت کے سبب کا بھی ذکر کیا ہے متقی کیسے بنتا ہے جب وہ ایمان بالخیب کے اوپر استقامت اختیار کرے اور اعمال پر مداومت اور ہمیش کی اختیار کرے جس میں بنیادی حکم نماز کا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا ہے اور اعمال کے ان اصول پر استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں علا ہی ان تینوں لفظوں میں مناسبت دیکھیے صورت الفاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی ہے صورت البقرہ کے آغاز میں اللہ کہتے ہیں یہ لے ہدایت اور پھر فرمایا اللہ ضین یومون ہدایت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کر لو پھر سمجھ لو تم ہدایت حاصل کر چکے ہو تو مومنین مخلصین کا ذکر ہے اس کی پہلی پانچ آیات میں اور اگلی تیرہ آیات میں اللہ رب العزت نے مغزوب لوگوں کا ذکر کیا ہے سورت الفاتحہ میں بھی ہم نے دو نمونے پیش کیے تھے ایک اللہ سے ان کے رستے پر چلنے کے لیے دعا اور دوسرے مغزوب ان سے بچنے کے لیے دعا تو صورت البقرہ کے پہلی پانچ آیات میں انعام یافتہ لوگ ان کا ذکر ہے اور باقی تیرہ آیات میں سے پہلی دو آیات میں کفار جو کفر پر جمے ہوئے تھے اور پختہ تھے اور کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے تھے ان کا ذکر ہے جو قبول حق کی طرف سر ہی نہیں اٹھاتے تھے اور باقی تیرہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے احوال کا ذکر کیا ہے منافقین کے احوال کے بارے میں تیرہ آیات اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی تو اس کا معنی یہ ہوا کفر سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نفاق سے نقصان کا اندیشہ ہے اور منافقین کی اللہ نے احوال ذکر کرتے ہوئے ان کی چند برائیوں کو بھی ذکر کیا چنانچہ ایک برائی یہ ذکر کی خادعون اللہ ہمیشہ ان کا وار اس طرح کا ہوتا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں بات کر کے مکر جاتے ہیں ظاہر یہ کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر سے ساتھ نہیں ہوتے دوسرا فرمایا لات ام المفصو ان کے طرز عمل سے زمین میں فساد پھیلتا ہے مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ایک یہ بات بتلائی کہ مخلصین کی یعنی جماعت صحابہ کا وہ مذاق اڑاتے ہیں یستہزئون ذیون کرتے ہیں اور ایک یہ بات بتلائی کہ وہ دو رخے ہیں جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اصحاب ایمان سے ملتے ہیں تو ان پر تان اور تشنیح اور استحضاء کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان کا یہ طرز عمل انہیں ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے اور ان کی تجارت سراسر خسارے پر مشتمل اور مبنی ہے پھر اللہ تعالی نے دو مثالوں کے ذریعے سے منافقین کی منظر کشی کی ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن نور ایمان سے دل محروم ہے اس لیے ان کے کلمہ پڑھنے سے انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور اللہ کے احاطہ سے کوئی باہر نہیں ہے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں صورت البقرہ کے تیسرے رقوم اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے بھلے کوئی مومن ہے یا کوئی نفاق پر کمر بستہ ہے یا کوئی پکا کافر ہے اللہ کہتے ہیں آ جاؤ ایک ایسے انٹرنیشنل ٹروتھ کی طرف او بدھ اللہ وہ ہے اللہ کی عبادت اللہ کی وحدانیت اور توحید اس کی طرف آ جاؤ تم سب کا خالق و مالک اللہ پھر اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں توحید کے اوپر کہ اللہ کیسے واہد لا شریک ہے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں انفسی نعمتوں سے نوازا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز اللہ کی عطا کرتا ہے پھر آفاقی نے نعمتوں سے نوازا جہان اور کائنات میں تمہارے لیے بندوبست فرمائے کون ہے یہ سب انتظام کرنے والا وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے اس بات کے سلسلے میں دلیل ذکر فرمائی اگر تمہیں قرآن کے متعلق شک ہے تو اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ جو ایسے ہدایت کے اصولوں پر مشتمل ہو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو مان لو یہ رب کی طرف سے نازل فرمودہ کتاب ہے انعام یافتہ لوگوں کی خوبصورت زندگی کا تذکرہ فرمایا ایک اعتراض کا جواب دیا اس بات پر وہ کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکے کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لے کے آتے لیکن اعتراض کرنے لگے قرآن میں اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی ہے مچھر کی مثال کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں آگے چل کے وضاحت آئے گی اللہ اتنی بڑی ہے اور بڑی ذات ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن میں کیوں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثالیں اس کے مطابق ہونی چاہیے جس کی دی جائے مثال ضروری نہیں ہے کہ جو مثال دے رہا ہے وہ مثال کے مطابق ہو اتنی بھی واضح بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی پھر اللہ رب العزت نے ان کی گمراہی کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے ان کو ذمہ دار قرار دیا کہ ذمہ داری کی وجہ اصل میں تمہارے اندر ہے بنی اسرائیل کا آگے تذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے سے پہلے اللہ رب العزت نے عمومی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد خاص طور پہ بنی اسرائیل کی نعمتوں پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا عمومی نعمتوں میں ایک نعمت ہے احیاء زندہ کرنا اللہ ہی ہے جس نے زندہ کیا ہے جو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ مارنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا یقیناً وہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور پھر فرمایا تخلیق آدم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مدارج اور مراحل کا ذکر کیا اور اس میں اپنی حکمت کو ذکر کیا آدم علیہ السلاۃ وسلام ہی اس قابل اور لائق ہیں کہ انہیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں بنو و میں جو صلاحیت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے یہی اس قابل ہے کہ وہ خلافت ارضی کا مستحق قرار پائے اور خلافت ارضی کا استحقا دولتِ علم کے سبب سے ہوتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں ذکر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو ظاہر کیا ہے فرشتوں کو کہا بتاؤ جو باتیں آدم بتا رہے ہیں کیا میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو یہ علم کی فضیلت ہے تو معلوم ہوا جسے خدائی کتابوں کا علم ہو اس میں استحقاق ہوتا ہے خلافت عرضی کا تو حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کے مقام و مرتبے کا اظہار سجود ملائک فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے شیطان نے انکار کیا تو مردود ٹھہرا اور اس کے تکبر کے سبب سے اسے راندہ درگاہ کیا گیا اور شیطان اور انسانوں کے مابین دشمنی قائم ہوئی بہرحال آدم علیہ اللاط وسلام کے پیچھے شیطان مسلسل رہا کہ کسی طرح انہیں جنت سے نکلوا دے حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا انہوں نے کھا لیا تو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں سے انہیں الگ کر کے دنیا کی طرف نازل فرما دیا آدم علیہ السلات وسلام نے اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کی و معافی مانگی اللہ نے دعا کو قبول کیا لیکن فرمایا حکمت یہی ہے کہ تم دنیا میں ہی رہو گے اور تمہاری اولاد بھی اب وہیں ہوگی اصل ٹھکانا جنت ہے ہم دنیا میں اصل ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہیں اصل ٹھکانا ہمارا یہ نہیں ہے یہاں ہمارا عارضی بسیرا رکو نمبر پانچ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوگ تھے مشرق پڑھے لکھے نہیں تھے مشرق بھی ان سے رہنمائی جا کر لیا کرتے تھے اگر کسی دینی مسئلے میں اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اس لیے اللہ نے انہیں ایک بار نہیں بار بار جب کوئی سرکش ہوتا ہے اڑ جاتا ہے اپنی بات پہ تو بار بار اسے سمجھایا جاتا ہے اللہ نے متعدد مرتبہ ان کا نام لے کر انہیں سمجھایا اور اپنے انعامات خاصہ کا ذکر کیا اور فرمایا میرے عہد کو پورا کرو اور جو میں نے دین حق نازل کیا ہے اس پر اول ایمان لانے والوں میں سے بن جاؤ اول کافرین میں سے مت بنو حق کو چھپانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ حق کو ظاہری نہ کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ گٹ مڈ خلط ملت ایسی تشریح کی جائے وہ چھپ جائے آج بھی یہ دونوں طریقے چل رہے ہیں کچھ لوگ اسی طرح کر رہے ہیں سود کے مطالعہ ایسی تشریح کے بس وہ سب کچھ جائز اور حلال بنی اسرائیل سے یہ طریقہ چلا رہا اللہ نے دونوں طریقوں سے منع فرمایا اللہ تل الحق بالباطل ولا باطل الحق حق کو مت چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو یہود کیا کرتے تھی اللہ رب العزت فرما دی اگر تمہیں اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رکو کرو اپنے اندر توازو پیدا کرو مال و دولت کی محبت جاہو مرتبہ کی محبت کم کرو ختم کرو تمہارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اگر پھر بھی مشکل ہو تو صبر و نماز کے ذریعے سے اس پر استعانت حاصل کرو اور فکر آخرت اور خوف خدا پیدا کرو اپنے اندر صدق اللہ علیہ وسلم. اللہ الرحمن الرحیم صورت البقرہ رقوع نمبر چھ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مقرر خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائیں اور آخرت کی فکر کرو جس دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ شفاعت قبول ہوگی اور نہ فدیہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا اور نہ کوئی اللہ کے خلاف کسی کی مدد کو نکلے گا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے متعدد انعامات یاد دلائے فرعون سے نجات عطا فرمائی جو تمہارے بچوں کو زندہ قتل جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا سمندر کو پھاڑ کر اللہ نے رستے بنائے اور عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں کتاب عطا فرمائی لیکن تم ایک ایک مرحلہ پہ غلط طرز عمل اختیار کرتے رہے مصالحیہ سلاط وسلام جب کتاب لینے کے لیے طور پر گئے تم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی یہ تمہارا غلط رویہ تھا اسی طرح تمہارا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر پھر تمہاری بات مانیں گے یہ تمہارا غلط رویہ تھا جس پر بجلی نے تمہیں پکڑ لیا پھر مصالحہ سلاط و السلام کی دعا کے سبب اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر اللہ نے فرما دیا من اور سلبا کو اللہ نے اتارا یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی نعمات تھے پھر جب تم نے مختلف قسم کی چیزوں کی خواہش کی کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے یہ بھی ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بستی میں داخل ہونے کے متعلق فرمایا اور کہا کہ ایک لفظ بولتے ہوئے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو وہ ہت کہنا یا اللہ معاف فرما دے کیونکہ مطالبے کرنا تو اچھی بات نہیں لیکن ان میں سے ظلم کے مرتکب لوگوں نے لفظ کو ہی بیکار دیا ہت کی بجائے کہنے لگے ہند گندم چاہیے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز آج بھی بعض ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اللہ کے کسی حکم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا اس طرح سے استحضاء لفظ تبدیل کر دیتے ہیں جس میں مذاق اور استحصاق کے معنی پائے جاتے ہیں ایک ہے کسی بات پر عمل نہ کر سکنا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ قابل معافی ہے اور ایک ہے اس کا مذاق اڑانا اور اس کی مخالفت پہ آ جانا اللہ نے اسے ظلم کہا اور ایسے ظلم کے مرتکب لوگ پھر قابل معافی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کا ذکر کیا قبد الزین ظلم فن ضلع اللہ ظلم الرج ضمین الماء ان پر پھر آسمان سے عذاب ناصف ہوا اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا انعام تھا تمہارے لیے اس میدان تی میں جب سمندر عبور کر کے تم اس مقام پر پہنچے بارات چشمی اللہ نے جاری فرما دیے مصلی صلاۃ والسلام سے طرح طرح کے کھانوں کے مطالبے کی یہ سبزی ترکاری ساگ اور ماش کی دال پیاز پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ جو کچھ دے رہے ہیں صبر و شکر کے ساتھ اسے استعمال کرو کہنے لگے ایک قسم کی ان چیزوں پر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو اللہ نے حکم جہاد دیا ٹھیک ہے اللہ کے رستے میں نکلو اصل مقصد ان کی تربیت تھا جفا کشی کی عادت کے ذریعے ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کو بدل کر جہاد کے لیے تیار کرنا تھا لیکن بجائے اس کے جہاد کے لیے تیار ہوتے ہے اللہ کو کہنے حضرت علیہ السلام کو کہنے لگے تم اور تمہارا رب جہاد کرو جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے نہیں لڑا جاتا اللہ کہتے ہیں ان پر ضلت و رسوائی مسلط کی گئی دشمنوں سے جہاد کرنے کی بجائے یقتلون النبی بغیر نب الحق جو نبی پیغام حق لے کر ان کے پاس آتے تھے یہ انہی کو شہید کر ڈالتے تھے آج مسلمانوں کا کیا طرزِ عمل ہے مجموعی طور پر مسلمان جہاد کو چھوڑے ہوئے غفار ان پر مسلط ہاں مسلمان اپنوں کو مار رہے اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا حکومتیں بھی اپنوں کو مار رہی ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں فتنہ اور اختلافات اور فرقہ بازیوں کے سبب سے اللہ نے اس کو ذلت و رسوائی کا سبب قرار دیا ہے رکو نمبر سات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کے نام اور مذہب کی وجہ سے میں نہیں بخشوں گا ان لذینہ آمن اگر کوئی ایمان کا دعویٰ لے رکھتے ہیں وہ لذینہ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ون کوئی نصارہ ہیں و یہ بھی ایک فرقہ تھا جو اپنے آپ کو صابی کہتے ہیں منا من بلّا قانون الہٰی کو جو پورا کرے ایمان لے آئے اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرے میں انہیں نجات عطا کروں گا قیامت کے دن تو آج بھی یہ آیت منطبق ہمارے احوال پر ہوتی ہے ہم نے جو مختلف فرقے بنا لیے ہیں اور اپنے فرقے کو سب سے بڑھ کر نجات یافتہ اور دوسرے کو غلط کہتی ہے اللہ نے تو ان کے بارے میں بھی یہ زیادہ اعلان کر دیا قرآن میں آج بھی وہی اعلان اللہ نے اصحاب الصط کا ذکر فرمایا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا تو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن رستے کھول دیتے تھے اور بڑے نہروں دریاؤں سے ان کے چھوٹے حوضوں اور تالابوں میں پانی کے ساتھ مشینیں بھی آ جاتی تھیں بیچ پیچھے سے ان کا جو ہے وہ بند کر دیتے تھے تو کسی نے ان کو سمجھایا کہنے لگے کہ ہم تو شکار نہیں کر رہے اللہ کے حکموں کے بارے میں ہیلا سازی ہی نہیں کرنی چاہیے ہیل و حجت نہیں واضح حکم پر اور اگر کمی بیشی ہو تو اللہ سے معافی مانگے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما عمل کی جانب مجھے لیکن ہیل و حجت استہزاء اور مذاق اڑانے ان سے اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوتا ہے فق النالحم کن قرتین اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا بندر بنا دیا یہ عذاب نازل ہوا آگے ضبح بقرہ کا واقعہ ہے ایک آدمی مقتول ہوا بتیجا تھا اس نے چچا کی جائیداد کو ہتھیارے کے لیے اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے کے لیے خود ہی قتل کیا مصعل السّلام کے زمانے میں اور خود ہی دعویٰ کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے کسی کے اوپر اس قتل کو ڈالنے کے لیے تو مصع السلام کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہمیں بتائیے اللہ سے پوچھ کر کے کون ہے قاتل تو مصع السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں ایک گائے لو اسے ذبح کر کے اس گائے کے مارنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا اس کو مارو یہ خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گا تمہیں کہ مجھے فلانے قتل کیا ہے اب اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی بتا سکتے تھے لیکن اللہ نے یہ پراسیس اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بتاتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ ہاں غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو نبیوں کو بھی شہید کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا یہ پراسیس اختیار کرو اب ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ گائے اور وہ بھی ذبح کر کے اور اس کو بھی مار کر کے اس کے گوش کا ٹکڑا اس کو ماریں تو یہ زندہ ہو جائے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے طرح طرح کے سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلی مرتبہ ہی یہ عمل کر لیتے تو پہلی مرتبہ ہی سارا کام ہو جاتا سوال کرتے چلے گئے اور مشکل بڑھتی چلی تو وہ گائے پھر بڑی مشکل سے ان کو ملی جو انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے بہت ہی مخصوص قسم کی گائے متعین کروا دی تھی بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ تم نے پھر اس کو مارا اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا اس نے بتا دیا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا قاتل ہے اللہ نے بتلایا کہ کزالی کا یو یہ لاہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اس واقعے سے اللہ نے سمجھایا کہ دوبارہ مردوں کو اللہ زندہ کرنے جیسے یہ زندہ ہو گئے اسی طرح اللہ دوبارہ زندہ کرنے کا اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے دل بڑے پسیج گئے کہ یہ عجیب واقعہ پیش آیا لیکن جیسے ہی اس پر کچھ اوقات لمحات گزرے دل گزرے تو اس کے بعد دوبارہ دل سخت ہو گئے سم مقصد پلو بکم بادزالے فی الیکل ہجارہ پتھر کے معنی سخت ہو گئے پتھر, پتھر سے بڑھ کر سخت ہو گئے پتھر بھی خوف خدا سے گر جاتے ہیں یا ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کے خوف و خشیت سے پسیستتے نہیں ہماری بھی صورت کے حال ایسی ہے جب کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو فوراً کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جیسے لمحات گزر جائیں تو اس کے بات جو ہے وہ دوبارہ سے بدعملیوں کا ارتکاب اور گناہوں کی زندگی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اصحاب ایمان بہت محنت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کہ یہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں تو ان کو خیال بھی ہوتا تھا کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہود یہ ایمان کی طرف آ جائیں اور لوگ بھی ایمان قبول کر لیں گے اللہ کہتے ہیں تم ان کے ایمان کی اتنی امید نہ رکھو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ سن رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے ساتھ ہی بدل دیتے تھے جو ہر رفونا ہوا کنو سوچ کر سمجھ کر کئی واقعات آتے ہیں اس میں مسلم کے ساتھ جو لوگ گئے تھے کوہتور پہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بجلی اتار کر تباہ بھی کر دیا تھا جب دوبارہ زندہ ہو گئے معافیا مانگی کہ آئندہ نہیں کریں گے واپس آ کے قوم سے کہتے ہیں اللہ سے ہم کلامی ہوئی یہ کوئی تھوڑا شرف تھا کہ اللہ کا کلام سن لیا انہوں نے صرف دیکھنے کی خواہش پر انہیں اس سزا کا سامنا کرنا پڑا لیکن بات تو سن لیے اللہ تعالیٰ کی تو اب آ کر قوم کو کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے جتنا عمل آسانی سے ہو سکے کر لینا کوئی اتنا مشکل میں پڑنے کی بات نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں سامنے سامنے تبدیل کر دیتے تھے اللہ کے حکم فیضانکھ الزینہ آمن و کال و امن جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو اپنا جتاتے تھے ایمان لیکن تو کہتے تھے کہ تم اپنی باتیں تو نہ کھولا کرو یہودیوں کے دین میں چیزیں اللہ نے کھول دی کیونکہ کتاب میں تو مشترکہ ہیں ساری اللہ کی طرف سے آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساخ بھی ہیں اس میں صحابہ کے اوساخ بھی ہیں تو جب ملاقات کرتے کھولتے ہاں ہاں تمہارے متعلق ہماری کتاب میں موجود ہے لیکن پھر جب اپنے لوگوں سے ملتے کہتے ساری باتیں تم ان کو بتا دیتے ہو اپنی قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کہیں گے کہ سب پتا تھا ان کو. اللہ کہتے ہیں کیا ہی نہیں یہ معلوم نہیں اللہ ان کے خفیہ رازوں کی اندر کی باتیں سب جانتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں بتاتے ہیں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کہتے ہیں ان میں دو طبقے ہیں کچھ تو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بات کوئی بدل دیتے تھے وہ من ہو اور کچھ ان پڑھ ہیں جاہل ہیں لا عالمون الکتاب جن کے پاس علم نہیں ہے اللہ امانیہ وہ امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں ان کے کچھ گمان ہیں آج بھی یہ دو طبقات ہمارے بیچ موجود ہیں کچھ ایسے علم رکھنے والے لوگ جو جان بوجھ کر قرآن نہیں پھیلاتے قرآن کے حکام کو واضح نہیں کرتے اور کچھ ان پڑھ ہیں جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے لیکن ان کو غلط رستے کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے اور وہ امیدوں کے سارے جی سب ٹھیک ہو جائے گا جی وہاں جب جائیں گے دیکھا جائے گا جنت کس کے لیے بنی ہے ہمارے لیے تو بنی ہم نے نہیں جانا جنت میں تو اور کس نے جانا اللہ کہتے ہیں جو قانون الہی کے اوپر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر استقامت ورنہ یہودیوں کے متعلق اللہ کہتے ہیں وقال النت مسن الارہ مادہ <مَعْدُودًا> آیت نمبر اسی یہودی بھی یہ کہتے تھے جنت ہمارے لیے تو بنی ہے اگر ہم جنت اگر جہنم میں ہم گئے بھی ایام مادودا وہ گنتی کے چند دن ہوں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں نکال کر جنت میں داخل کریں گے کہ یہودی ہے ہی جنت کے لیے جہنم میں جانے کے لیے ہے ہی نہیں اللہ کہتے ہیں آہدہ کیا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے تم نے کہ جنت کا ٹھیکہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے فلاں یخل فلاح و احدا اللہ تعالیٰ اساحت کے خلاف نہیں کر سکتے بلا من کسب سیاح تم وہ یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم جہنم میں جاؤ گے اگر ایمان نہیں ہے اعمال نہیں ہے تم جہنم کے مستحق ہو تم جنت میں نہیں جاؤ گے ولہزین آمن جو ایمان لائے وہ الصالحات اور عملِ سالے پر استقامت اختیار کیے الا اصحاب الجنہ اللہ کے ضابطے میں یہ جنتی ہیں اس میں میں یہ اضافہ کر دوں بھلے وہ کوئی بھی فرقہ ہو کسی فرقے کو اللہ نے جنت میں نہیں بھیجنا اللہ نے یہ دیکھنا ہے ایمان کس میں ہے اور ام صالحہ کے اوپر کون ہے اسے جنت میں بھیجنا اللہ ہم سب کو اس بات کی ہدایت صورت البقرہ رکو نمبر دس اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے میساک اور پختاحت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا والدین کے ساتھ اعزا و اقارب کے ساتھ رسن سلوک یتیموں اور مساکین کا خیال لوگوں سے اچھی باتیں اور اللہ کے فرائض کی تکمیل کی طرف تم نے متوجہ رہنا ہے مگر خدا سے کیے گئے اس صاحت سے انہوں نے سرتابی اختیار کی اور ان کی طبیعت ہی کچھ ایسی بن چکی تھی کہ وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم نے آپس میں خون ریزی نہیں کرنی اپنے بھائیوں کے ساتھ تم نے نہیں لڑنا انہیں ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا اور اقرار بھی کرتے تھے وہ لیکن لڑتے بھی تھے آپس میں اور ایک دوسرے پر چڑھائی بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے تھے لیکن جب اپنے لوگ اور بھائی قید ہو جاتے تو پھر فدیہ دے کر چھڑا کے بھی لے کے آتے تھے اللہ کہتے ہیں انہیں نکالنا اور دوسرے کے تعاون کرنا اپنے بھائیوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے یہی تم پر حرام تھا تو ایک حکم پر عمل کرتے ہو اور دوسرے کو نظر انداز کرتے ہو ان پر چڑھائی کرنا اور ان سے لڑائی کرنا حرام تھا لیکن تم اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہو چڑھائی کرتے بھی ہو ہاں جب جیل میں چلے جائیں قید ہو جائیں پکڑے جائیں تو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو اور کہتے ہو جی اللہ کا حکم ہے اپنے بھائیوں کو چھڑا آگے اللہ نے ایک اصول ذکر کیا جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کا انکار کرے ایسے لوگوں کی سزا سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے آخرت کی جو رسوائی ہے سو ہے لیکن اللہ نے فی الحال حیاتی کا لفظ بھی کی ذکر کیا ہے آج مسلمان حکومتیں اپنے ملک میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیں شام میں کیا ہو رہا ہے ترکی میں کیا ہو رہا ہے مصر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو کسی کافر سے لڑنے کی انہیں توفیق نہیں ہے ڈر رہے ہیں او oh, ہو oh, اسرائیل اور فنا فنا لیکن اپنو کو مار رہے ہیں. طرح طرح سے آپس میں لڑائی اور حاملے اور بنی اسرائیل کو تو یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی قیدی جیل میں چلا جاتا تھا تو اس حکم پر تو عمل کرتے تھے کہ پھر دے کے انہیں چھڑانا ہے ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہے بلکہ خود اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں لے جاؤ تو اللہ نے دنیا کی سزا کا ذکر کی رکو نمبر دس اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے رکو نمبر گیارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود بنی اسرائیل ہم نے ان میں مسلسل رسول اور انبیاء بھیجے جو انہیں حق بات کی تلقین کرتے تھے حضرت علیسا نے صلاح والسلام بھی انہیں رسولوں کے سلسلے کی ایک تھے وہ آئے ان کے پاس ہم نے ان کی تائید فرمائی ان کو معجزات عطا کیے ان کی پیدائش بھی ایک موج سا تھا لیکن جب وہ نبی ان کی خواہش کے خلاف انہیں کوئی بات کہتے تھے تو یہ قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے نبیوں کو شہید کر دیتے تھے آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں ہماری مرضی کا دین ہو کچھ حضرات سب کی یہ خواہش نہیں ہوتی لیکن عموماً ان لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق فتوے بھی آیا کریں ہماری مرضی کا دین بھی لوگ بتایا کریں تو یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا نبیوں کو شہید کر دیتے تھے اور ساتھ قلوبنا غلف اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے نبیوں کو کہتے تھے ہمارے دلوں پہ تمہاری بات نہیں اثر انداز ہوتی ہے ہمارے دلوں پہ غلاف ہے قلوبنا غلف یہ خلاف نہیں ہے اللہ کہتے ہیں لعنہم اللہ اللہ کی لانت پڑی ہوئی ہے کہ تمہارے دل بند ہو گئے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل باتوں کے تذکرے ہوتے تھے ان کے درمیان میں کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں گے ہم پہل کریں گے فلما جاءهم ما عرفوا كفوا بی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ائے انی انبیاء کے تسلسل کا آپ بھی ایک سلسلہ ہے نبوت کا آپ تشریف لے آئے آپ کی آمد سے پہلے اقرار کرتے تھے کہ مانیں گے لیکن جب آ کفر و بھی تو اب انکار کرنے لگے اللہ اکبر تو یہ بنی اسرائیل پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کا ذکر فرمایا پھر ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کے انکار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے فباز بن انہوں نے اپنے آپ کو غزب کا مستحق بنا لیا ہے اب سورة الفاتحہ کے ساتھ اس کی مناسبت کو چھوڑیں سورة الفاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے کہا تھا اے اللہ ہدایت دے انام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا جن پر غزب ہوا ہے ان سے بچا اللہ نے کہا سورة البقرہ پڑھتے رہو یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے اصولوں پر چلتے رہو تمہیں ہدایت مل جائے گی اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں اور مغزوب وہ ہیں جو منافقین ہیں جو مشرقین ہیں جو یہود ہیں خاص طور پہ جو یہود پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے ہم نے بڑے انعام کیے تھے ان پر لیکن ایک ایک بات پہ انہوں نے انعامات سے رو گردانی اور انحراف اختیار کیا تو گویا کہ ان لوگوں کے طرز عمل سے تم اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو تو تصرت الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا مانگا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے جہاں دیگر مفاسد ہیں اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے ان کے گناہ کی طرف رغبت کی یعنی ان کی طبیعت گناہ میں بھاگتی تھی یہ گناہ یہ گناہ فرمایا اشریب فی قلو بہ مل اس لیے کہ انہوں نے بچھڑے کی محبت اس طرح سے ان کے دل میں گھول کر پلا دی گئی تھی کہ وہ نہیں ان کو بھولتا تھا جب مصلی السلام تلام طور پر گئے پیچھے سے سامری نے بچھڑا بنا کے ان کو کہا کہ اس یہ معبود اور اللہ ہے مصلی السلام تو طور پہ چلے گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ ایسی رچ بس گئی تھی ان کے دلوں میں کہ وہ نہیں ختم ہوتی تھی اور اس محبت کی وجہ سے پھر یہ کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے ایک دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لے ایجا اللہ علیہ کو مالا ہوں مالیہ ہمارا رب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے یہ دیکھو نا ان لوگوں نے کتنا اپنے سامنے ایک معبود بنا کے رکھا ہوا ہے اور پوجا کر رہے ہیں ہمیں بھی بنا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی جاہل لوگ یہ بھی تباہ ہونے والے ہیں اور یہ جو کچھ بنا کے رکھا ہے یہ بھی تباہ ہونے والا ہے لیکن اس پر مستضاد یہ کہ جنتی ہونے کے داووں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہتے تھے ہم جنتی آج بھی یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں شعب اللہ المختار ہم اللہ کا پسندیدہ گروہ اور طبقہ اور جماعت ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے نمایاں اور ممتاز سمجھ لیں اللہ کہتے ہیں اچھا تم اگر اتنے نمایاں ہو تو فتمنموتا ان کو تم اللہ کے پاس جانے کے لیے پھر موت ایک پل ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو اللہ کہتے ہیں تمنا نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کرتوت کیا, کیا؟ وَلَا یہ اتنے حریث ہیں ان کا بس چلے تو لو یو امر یہ چاہتے ہیں ہزار سال زندگی ہو جائے ہماری موت کی تمنا انہوں نے کیا کر تو یہ دنیا میں ایسے یہ ان لوگوں کے اللہ نے حالات ذکر کیے تھے ہمارے کیا حال حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو کمال کے لوگ تھے وہ تو تلاش کرتے تھے اللہ کے رستے میں ہمیں شہادت ملے لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں یہودیوں کے ان حالات کے پس منظر میں صاحب ایمان کو ہر حال میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے میری زندگی ایسی گزرے اگر اس وقت میں رب کا بلاوا آ جائے فکر نہ ہو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں ایسی زندگی میں ایسی پاک صاف اور ادائے حقوق کے ساتھ کسی کا حق میرے ذمے نہ رہ جائے کل کے اوپر بات کو نہ ڈالا جائے اللہ اس میں ہمیں یہ سبق عطا فرمائے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے رکو نمبر بارہ میں ہے یہ. فرشتہ کون سا آتا ہے آپ کے پاس وہی لے لیکن آپ نے فرمایا حضرت جبرین او ہو یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم مان لیتے آپ کی بات بھائی دشمن فرشتہ کیوں ہے یہ تمہارا یہ عذاب لے کے آتا رہا ہے ہمارے اوپر تمہارے کرتوتوں سے عذاب آتا رہا ہے فرشتے کا کیا دخل ہے اس میں یعنی ایسے ہی ہے جیسے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کرتوت کیے اولٹے پڑ گئے لیکن تان و تشنی دوسرے کو تو نے ایسا کیا میرے ساتھ تو نے ایسا کیا میرے ساتھ اپنے کاموں کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کے فرشتوں تک سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے یہ لوگ آج بھی انہیں کہتے ہیں ان بیچاروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں بچوں کو تباہ کر دیے ہیں بچیوں کو تباہ کر دیے دی. کہتے ہیں ہم ہاضرے مارا ہے دوسروں کے اوپر الزام اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کے کسی رسول اللہ کے کسی فرشتے سے دشمنی اللہ سے دشمنی فَإنَّ اللَّهَ اللہ کافی جو اللہ بھیجے اس سے دشمنی کا اظہار اللہ سے دشمنی ہے اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے واقعی کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا اور اسی سلسلے میں سحر، حاروت و ماروت اور جنات اس کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی پوری دنیا پر حکومت تھی نہ صرف یہ کہ انسان ان کے ماتحت تھے جنات بھی تھے قرآن میں ہے جنات بھی ان کے ماتحات تھے ہوائیں بھی ان کے ماتحت تھی پرندے بھی ان کے ماتحات تھے یعنی ہر چیز پر ان کی حکومت دی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ملک اللہ حضرت علیہ السلام یہود یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحر اور جادو کے ذریعے سے یہ حکومت بنائی تھی معذ اللہ تعالیٰ حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں یہ حکومت اور عطا فرمائی تھی ہوا یہ کہ اس زمانے میں انسانوں اور جنات کے باہم رابطے بڑھ گئے کیونکہ لشکر اکٹھے رہتے تھے جن بھی بیٹھا ہوا ہے وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے مشیر بھی بیٹھا ہوا ہے واقعات بھی آ گئے قرآن پاک میں ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا قال عفری تم مین الجین ایک دیو کہنے لگا ساتھ ہی ایک اور صاحب علم تھا وہ کہنے لگا تو آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں جنات کی انسانوں کی آپس میں تو آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی اندر ان کے ہوتی ہے طبیعت میں چاہ کہ کسی بندے سے ملاقات ہو جو کوئی موقل قابو کروا دے جو جو ہے نا ہمیں بتا دے اور میں کھانا منگوا لوں فلاں چیز منگوا ایسا ہو جائے اور میں جو ہے نا لوگوں کے اوپر اپنا اثر رسو اس طرح کے بات تو وہاں تو حقیقت میں ملاقاتیں ہوتی تھی تو انہوں نے کافی کچھ سیکھ لیا جنات سے سہر اور جادو سیکھ لیا اسی سلسلے میں پھر یہ بھی ہوا کہ دو فرشتے بابل پہ اترے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا وہ اللہ نے بھیجے کہ بتاؤ یہ سحر ٹھیک نہیں ہے باز آؤ اس لیکن یہ ان کی باتوں کو سن کر کے بجائے باز آنے کے اور زیادہ سحر میں مبتلا ہو گئے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے اللہ کہتے ہیں کہ ما یفرقون کون ابھی بین المرے وزو ایسا سحر سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی بی کے درمیان تفریق ہو جائے اس کو سحر تفریق کہتے ہیں یہودی یہ سہر کرتے تھے آج بھی یہودیوں کا جنات سے تعلق ہے جو دجال ہے وہ جادوئی طاقتوں کا مجموعہ ہے شیطان ہے اور یہودیوں کے اس کے ساتھ روابط ہیں اور یہودیوں میں آئے گا تو یہ ایک الگ ٹاپک اور موضوع ہے قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو واضح فرمایا وہاں یہودیوں کی بدعاملی کو بھی وہ کر فرمایا کہ شہر کے ذریعے سے یہ کچھ نہیں اللہ کا حکم تھا اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی اقتدار عطا فرمایا اور شہر سے بچنے کی اللہ تعالی نے تلقین فرمائی تو تم غلط چیزوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ غلط چیزیں ہیں یہ صحیح چیزیں ہیں تم اپنی مرضی سے جدھر مرضی چلے جاؤ تو ان کا رجحان ہوتا تھا غلط چیزوں الٹے کاموں الٹی حرکتوں میں مبتلا ہو آج بھی یہ حد صورتحال ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسی بات کرتے جو ان کے دلی بوز کی کا اظہار کرتی چنانچہ جو مخلص صحابہ تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے توجہ سے آپ کی بات کو سنتے تھے لیکن بعض دفعہ کوئی بات نہ سمجھ آتی تو وہ عرض کرتے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی لحاظ فرمائیے دوبارہ بتا دیجیے لیکن یہ اس لفظ کو ذرا دبا کر یوں بولتے رائنہ اگر اس کو یوں کہیں رائنہ تو اس کا مطلب ہے ہمارا لحاظ کیجیے لیکن اگر اس کو کہیں رائینہ تو اس کا مطلب ہے او ہمارے چرواہے تو یہ ان کے خوب سے باطن کی ایک علامت ہے جو پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق وہ ظاہر کرتے تھے اللہ کہتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس یہ کی سزا دیں اسی طرح نسخ کا مسئلہ نسخ یہ ہوتا ہے اللہ ایک حکم دے دیں ایک وقت کے لیے اور بعد میں ایک نیا حکم عطا فرما دیں اللہ کو اختیار ہے تو اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ جی اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا پہلے یہ حکم کیوں دے دیا تھا اللہ نے اس اعتراض کے جوابات دیے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ یہود کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو لیکن تم ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرو اور اسلام سے برگشتہ کبھی نہ ہونا اسی میں تمہارے لیے خیر ہے جنت میں داخل ہونے تک تمہارے لیے استقامت ضروری ہے آگے خیر ہی خیر ہے چالہ صورت البقرہ رکو نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی بھی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں اور عیسائی غلط ہیں اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں اور دونوں ہی فرقے اپنی اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں ایک تیسرا طبقہ بھی اٹھا مشرقین کی جماعت وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں اللہ کہتے ہیں جسے رب کہے وہ ٹھیک ہے اور رب جسے ٹھیک کہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت ہے اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گے ان کی باتوں میں دلائی کے ساتھ تو دنیا میں فیصلہ کر دیا ہے قیامت کے دن عملی فیصلہ فرمائیں گے کچھ کو جو ماننے والے ہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور جو منکر ہیں انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے ومن ازلم مَنَعَ مَنَعَ اللَّهِ اختلافات سے اللہ کی عبادت سے لوگ رک جاتے ہیں آج بھی جو فرقے ہیں ان کے اختلافات ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر حملے روکنا فلانے کی مسجد ہے ادھر نہ جاؤ فلانے کی مسجد ہے اللہ کہتے ہیں ومن منع مساجد اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا اور اللہ ایسا عمل بھی طرز طرز عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو ان سے رکاوٹ کا سبب بنے مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے بس خرابہا اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور مسجدوں سے روکے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے بالخصوص یہ یہود کے متعلق ہے آج بھی وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی مسجد آتی ہے اسے تباہ کر دے کو گھر ہے اسے تباہ کر دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم فت دنیا خز یوں فی, فی الآرت نازیم یہ لوگ دنیا میں بھی رسوائی کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ان کا انتظار کر رہا قبلہ کی تبدیلی کے متعلق دوسرے پارے کے آغاز میں اس کا تذکر آ رہا ہے حضور علیہ السلات جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم کے مطابق سولہ یا سترہ مہینے آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھتے رہے اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں تھیں جن میں سے بعض حکمتوں کا ذکر اللہ تعالی نے اگلی آیات میں فرمایا اس پر یہودی سوال کرنے لگے یہ کیا ہوا جی کعبہ کو کیوں چھوڑ دیا بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کر لیا اچھا بیت المقدس طبلہ بنا لیا انہوں نے اب یہ ہمارا دین بھی قبول کر لے اور جب اللہ نے دوبارہ کہوت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا تو کہنے لگے کہ پہلے ہی ادھر منہ کیوں کیا تھا دوبارہ ادھر کرنا تھا اللہ نے ان اعتراضات کا ذکر بھی کیا ہے ان آیات میں اور اللہ نے جواب بھی دیا ان کی تفصیل ان آیات میں دیکھی جا سکتی ہے رکو نمبر چودہ اور اس کے بعد کی آیات میں لیکن ایک اصولی بات اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں ولی اللہ مشرق فعین اللہ تعالیٰ کسی رخ کے پابند نہیں ہے جدھر بھی دیکھو ادھر رب ہے فائنما تو اس کے حکم کو دیکھو اس نے کیا کہا جو اس کا حکم مانے وہ رب کو سجدہ کر رہا ہے وہ چاہے پہاڑوں پہ ہو چاہے جہازوں میں ہو چاہے سمندروں میں ہو حکم رب آ گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اسی نے دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ نہیں تھا وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رک کے نماز, رک کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دیوار یا کسی گارے اور کسی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں ہم حکم رب کو سجدہ کر رہے ہیں فائنت اللہ جدھر بھی تمہارا چہرہ ہو جائے ادھر ہی اللہ کی رضا ہے کیونکہ تم حکم رب کو سجدہ کر رہے ہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان عقیدوں کی نفی کی جس میں یہ مبتلا ہو گئے تھے یہود اور نصارہ یعنی شرک فضاد اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دیتے تھے معاذ اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے متعلق اللہ کہتے ہیں اللہ زین الکتاب جنہیں ہم نے کتاب بتا کی ہے یتلون ہو حق تلاوت حق ادا کرنا چاہیے اس کی تلاوت کا سب سے بڑھ کر حق تو یہ ہے کہ عمل کیا جائے سمجھا جائے سیکھا جائے یؤمنون نبی اگر اہل کتاب میں بھی کوئی ایسے طبقات ہوں جو اپنی کتاب کو سمجھیں عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور حقیقت میں مومن ہیں پھر تیسری بار اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا یا بنی اسرائیل اللہ اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور انہیں دعوت توحید دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے رکو نمبر پندرہ رکو نمبر سولہ میں تفصیل کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے مناسبت یہ ہے نایات میں یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں مشرق بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے اللہ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں فیصلہ تم خود کر لو کون ابراہیم اب آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ازمائشوں کا ذکر کیا ہے ابراہیم آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود توحید پر قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ انہیں کہتے ہیں ابراہیم میں آپ کو منصب امامت ادا کروں گا وہ بن ضروری انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ منصب یہ دین کی پیشوائی اور امامت کا قائم رہے فرمایا جو ظلم کرنے والے ہوں گے یعنی شرک میں مبتلا ہوں گے وہ اس کے احل نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس کا ذکر فرمایا یہ ہو چونکہ زیادہ تعلق بیت المقدس کے ساتھ جوڑتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم ہمارے بیت المقدس اور اس جگہ اور وہیں پر ان کی خبر فرمایا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے معمار ہیں دونوں باپ بیٹا یہاں پر آ بیٹے کو چھوڑ دیا اپنی فیملی کو چھوڑ دیا ایک فیملی وہاں رہی ایک فیملی یہاں آ اور پھر یہاں آ کر کعبہ کو تعمیر کیا اور مقام ابراہیم نشانی ہے اللہ نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا بد تخذوں میں مقامی ابراہیم مسلح طواف کر کے جہاں دو رکعت ادا کی جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانقعہ تعمیر کرنے اس کو آباد کرنے اس کے انتظام فرمانے کے حکم کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلات نے جب خان کعبہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی حاضہ بلدن عام نام یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک ملک کو کہ وہاں امن ہو آم. آج پاکستان میں بھی ضرورت ہے یہاں امن آم. بدمنی نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے امن کی دعا فرمارے ورزق من آنسمرا یہ معاشی دعا ہے اے اللہ یہاں کوئی معاشی پرابلم نہ آئے ہے, ہے تو یہ ایسی جگہ یہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا لیکن سارا کچھ دے دے ان کو مکہ میں کچھ نہیں اگتا وہ تو پہاڑی علاقہ ہے یا ریتلا مقام ہے لیکن دنیا کا پھل وہاں ورض و کہ ثمرات پیچھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ یہ امامت کا منصب میری اولاد میں بھی جاری فرمانا تو اللہ نے کہا جو ظالم ہیں انہیں یہ منصب نہیں ملے گا اب خود ہی اس معاشی دعا میں سمرات کے رزق میں کہتے ہیں من آمن یا اللہ جو مومن ہوں گے انہیں رزق عطا فرما دے اللہ نے کہا ومن کا رزق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ کافروں کو بھی ملے گا مومنوں کو بھی ملے گا من کا فرا فہمت کلیلا یہ دنیا کے فائدے کی چیزیں اللہ تعالی ہمیں اس کا احل بنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کی اسماعیل ساتھ تھے دعا کرنے لگے ربنا تقبل منہ اللہ قبول فرما لے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے وہیتنا مطلب اللہ امت بنا دے جو اس کعبے کو آباد کرے جو یہاں پر تیری فرما برداری کا اظہار کرے و آرنا آرینا مناسب ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یہ دعائیں ہیں ابراہیم کی تو کون سی امت ہے کیا یہودی آ کے حج در ہے کیا ایسائی آ کے آباد کر رہے ہیں مناسب کی تکمیل کر رہے ہیں یہ امت مسلمہ ہے جو دعائیں ابراہیم کے نتیجے میں وجود میں آئے رب بنا و باسفیم اے اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اے اللہ اپنے پیغمبر کو بھیج جو یہاں آ کر اپنے مناسب کی ادائیگی اور تکنیل فرمائے تلاوت آیا تعلیم کتاب و حکمت اور تسکیہ تو رسول کی بھی وہ دعا کر کے گئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امت کی بھی وہ دعا کر کے گئے ہیں جو امت مسلمہ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعض باتوں کا ذکر کیا ہے خاص طور پہ اس بات کا یہودی کہتے تھے ہمیں یعقوب علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ اس دین کو نہ چھوڑنا اگر انہوں نے یہ وصیت نہ کی ہوتی تو ہم اسلام قبول کر لیتے لیکن وہ کہہ کے گئے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کی وفات کا وقت آیا اس حضرت یعقوب الموت ان کے بیٹے پاس پاس موجود تھے انہوں نے پوچھا مات ابود نا ممبادی میں دنیا سے چلا جاؤں تم کس دین پر قائم رہو گے کس کی عبادت کرو گے قالو انہوں نے کہا نہ ابود الحہ ہم آبود برحق کی عبادت کریں گے الہ آباق آپ آب کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحد انہوں نے تو توحید کا اقرار کروایا تھا یہ اقرار تھوڑا کروایا تھا کہ تم یہودی بن کے رہنا تم عیسائی بن کے رہنا اللہ اکبر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اس وصیت سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے آج ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو تو کیا فکر ہوتی ہے اور بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو جو فکر ہوتی ہے سو ہوتی ہے بچوں کو کیا فکر ہوتی ہے ہمارے پاس ایک آدمی میاں والی سے اونچا لمبا قد پتلا جسم ساتھ اس کا پوتا بھتیجہ بھی ہے اس بتیجے سے مجھے بچا لو یا مجھے مارنا چاہتا ہے چچر ہے کیا ہے جائیداد کا تنازع ہے زمینیں بہت زیادہ تھیں تو مرنے والے کو جو فکر ہے سو فکر ہے اس کے باقی وہ رسا کو کیا فکر ہوتی ہے تو دور دور تک بھی ہم اس فکر میں نہیں ہیں جو انبیاء کی باقی سا فکر ہے فرمایا تل کا امت خلط اللہ ماں کا سبت یہودی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہیں نبیوں کے اولاد تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا نبیوں کی خالی اولاد ہونا کام آئے گا فرمایا نہیں لکھا کسلحہ ما کسبت و لکما کسب تم کام کام آئے گے ایمان کام آئے گا اگر کسی کا ایمان اور اعمال صالحہ ہو تو نبی کے نسب کا فائدہ ملے گا اور اگر امال نہیں ہے ایمان نہیں ہے کفر ہے بدعملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کو فرما دیا تھا اے فاطمہ عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا میں کوئی کام نہیں آؤں گا اگر عمل نہیں ہوں گے تو اے اعملی اے ملی اے ملی من اللہ ہشے اللہ کے آگے عمل کام نہیں یہ آیت آج کل کے گدی نشینوں کو بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو پہلے بزرگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے دین کا کام کیا لوگوں کا رجوع ہوا لوگوں نے اصلاح پائی لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد کے لوگوں نے گدیاں سنبھال لی ہیں نہ ایمان ہے نہ عمل ہے دین ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ محنت ہے یہ تو وہی بات ہے جو یہودیوں کے اندر تھی کہتے تھے فلاں کی اولاد ہیں فلاں کی اولاد ہے دل کا, ان کا سب انہیں آیات میں اللہ نے صحابہ کے معیار حق ہونے کا ذکر فرمایا فعینس ماںن تو میں ایک نمبر آئے اللہ کو اتنا ایمان پسند ہے اپنے نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ کا فرمایا اس کا ایمان مانوں گا جو ان جیسا ایمان لے کے آئے پھر میں مانوں گا ہدایت یافتہ آگے اللہ نے اپنے رنگ کا ذکر کیا سبقت اللہ، رنگ ہے اللہ کا ومن آسن من اللہ ہے ہر جماعت نے اپنا اپنا رنگ بنایا ہوا ہے یہودیوں نے بھی اپنی ٹوپی رکھی ہوئی ہے عیسائیوں نے بھی اپنا رنگ بنایا ہوا ہے جو ان کے نشانات ہیں اسی طرح مسلمانوں کے فرقوں میں بھی رنگ ہے اس رنگ سے وہ پہچان جاتے ہیں اے فلانے پیر دے اے فلانے, مولوی دے اے فلانے, فلانے اللہ کہتے ہیں سبغت اللہ ان رنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اور اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ کا رنگ ہے توحید کا رنگ اللہ کے آگے جھکنے کے رنگ نور ایمان کا رنگ اللہ کے احکام کی تعمیل اور تکمیل کا رنگ سے دخل بھاؤ پہلا مکمل ہوا دوسرے پارے سے آغاز ہے اس کے شروع میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو قبلہ کی تبدیلی کے مسئلے پر اعتراض فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہے تھے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے مگر خواہش بھی تھی دعا بھی تھی اور انتظار بھی تھا کہ دوبارہ بیت اللہ قبلہ مقرر کر دیا جائے اور کچھ اشارات اور قرائم بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے آپ کا معمول زمین کی طرف نگار رکھنے کا تھا زیادہ لیکن اس حکم کے انتظار میں آپ بار بار اوپر کی جانب دیکھتے تھے اللہ نے اس اوپر دیکھنے کا ذکر کیا ہے قرآن قد نا تقلجی کا فما <السَّمَان> کتنا پیارا خطاب ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو جو آپ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں فلن ولی کا قمل یعنی انتہائی محبت جس کے ساتھ ہو اور وہ آپ کی طرف نگاہ اٹھائے اور کچھ کہنا چاہتا ہو مگر بات دل میں رہ جائے تو آپ اسے کہیں مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اوپر کی طرف دیکھ رہے ہو یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبتوں کے راز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ آپ رخ فرما لیجئے کعبۃ اللہ کی طرف بڑی حکمتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ایک حکمت یہ بھی کہ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ وہ کسی در و دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں اور جو اعتراض کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب آتی ہے ساتھ بتلایا کہ یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کزانی جیسے ان کا قبلہ بہترین ہے اسی طرح یہ امت خود بھی بہترین ہے یہ معتدل امت ہے اور یہ گواہ بننے والی امت ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور ان کی امتیں اکٹھی ہوں گی اللہ تعالیٰ مسلم علیہ السلام کو کہیں گے حل بلغہ نوح ہم قومہ کیا نوح نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا وہ علیہ السلام کہیں گے یہ اللہ پہنچا دیا تھا قوم والے کہیں گے ماجا نام امبشلم والا نذیر کوئی بندے نہیں آیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ حضرتن علیہ السلام سے کہیں گے آپ نے پیغام پہنچایا تھا جی پہنچایا تھا آپ کے گواہ تو وہ کہیں گے امت محمدیہ ہمیں یہ صادت ملنے والی ہے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نبیوں کے حق میں گواہی دے گی روز قیامت کتنی بڑی ساد ہے تو اب جب یہ گواہی دے گی تو باقی امتوں والے جرہ کریں گے گواہ پر جرہ ہوتی ہے ذرا کریں گے تم تو تھے ہی نہیں تمہیں کیا پتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے اس امت کی توثیق کے لیے اور تزکیہ کے لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ حضرت نو علیہ السلات نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہو اور یہ امت باقی امتوں کے متعلق باقی نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں ضد انات اور حسد کے سبب سے اس لیے مسلمانوں صحاب ایمان کو پریشان اور فکر ہونے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت خود ہی ان سے معاملات اور حساب و کتاب ان کا چکا دیں گے اس میں وہ واقعہ بھی ہماری پیش نظر رہنا چاہیے مسجد قبلطین کا جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں دو قبلے ہیں ایک تو محراب بنا ہوا ہے ایک اس کے اپوزٹ سائڈ پر مسلّہ بنا ہوا ہے دیوار کے اوپر کی جانب وہاں پر حضرات صحابہ تھے نماز ادا کر رہے تھے حکم آ گیا قبلہ تبدیل ہو گیا نماز میں ہی انہوں نے رخ بدل لیا اب نماز میں رخ کیسے بدلا اس پر حضرات مفسرین نے ڈسکس کیا ہے کہ ماں تو پیچھے چلا جائے گا مختری اس کی تفصیل ذکر کی ہے مفسرین نے میں اس تفصیل میں جانا لیکن ماں تحویل ہے قبلہ کا حکم آیا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں وہ کسی در و دیوار کو سجدہ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ذکر ہوئے صبر و صلات اور استقامت فی دین کا حکم ملا جب کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو جہاد کی نوبت آتی ہے کفر کے مقابلے میں اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا موقع بنتا ہے یہ لوگ سب سے افضل ترین ہوتے ہیں جو اپنی ہر چیز کو اللہ کے رستے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ مت کرو بل آہیا وہ زندہ ولا لا تشور لیکن تمہیں شعور نہیں اور ادراک نہیں ان کی زندگی کا آگے آزمائشوں کا ذکر فرمایا یہ نہیں کہ بس ادھر سے ایمان کا کلمہ بولا ہے اور سیدھے بغیر کسی آزمائش کے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ نبل وََََََََََن نقم بشئي من الخو تکلیفیں وہاں سے گزرنا پڑے گا پھر آگے چل كے اللہ تعالى اجر و ثواب سے نوازیں گے صفا اور مروہ حج کے مناسک میں سے ہیں عمرہ کے مناسک میں سے بھی ہیں ان کے متعلق اصلاح کا ذکر ہوا صفا بھی ایک پہاڑی اب تو وہ صرف ایک علامت رہ گئی ہے مروہ بھی ایک پہاڑی تو وہاں پر بت نصب تھے پہلے زمانہ جاہلیت میں صفحہ پر بھی مروہ پر بھی تو جب اسلام میں حج اور عمرہ کے احکام آئے فتح مکہ کے بعد تو کچھ حضرات صحابہ سوچنے لگے کہ یہاں تو بت تھے تو ہمیں وہاں صفحہ مروہ کرنا چاہیے صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو اللہ نے بتایا اگر کسی جگہ کی کوئی حیثیت ہے اسلام میں تو وہ کچھ لوگوں کے غلط کاموں کے سبب سے وہ حیثیت ختم نہیں ہوتی اس کی حیثیت اور مرکزیت برقرار رہتی ہے صفحہ مروہ اپنی جگہ اہم ترین مقامات مقدسہ ہیں لہذا تم وہاں پر صحیح کرو اور پھر اصلاح احوال کا تذکرہ فرمایا توحید کی طرف دعوت دی دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور قدرت کے نشانات کا ذکر فرمایا زمین آسمان فضا ہوا پانی اور مختلف چیزیں ہواؤں کا چلنا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی اور ایک بات ذکر فرمائی جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے بلزینہ آمن اشد اچھا جی اس کی مثال کیا ہے مثلا مجھے پتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نفع کون دیتا ہے اللہ اور نقصان بھی کس کے اختیار میں ہے اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو کیا وہ اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے اہل ایمان اور جنہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں مشرق اور ان سے اپنے نفع وابستہ رکھتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے ہے نہیں ایسا لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے نقصان کیا ہے میرا تو یہ اسے بھاگ جائے تو فرمائے وزین ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے اور ان مشرکوں کی محبت اپنے معبودوں کے ساتھ یہ مفاد پرستی کی محبت ہے یہی وجہ ہے قیامت کے دن تبری برات کا اعلان کر دیں گے جو معبود تھے وہ ان سے بری ہو جائیں گے اور جو عابدین سے وہ ان سے ان سے بری ہو جائیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں بلکہ جو عبادت کرتے تھے دنیا میں ان کی وہ کہیں گے آج تم ہمارے کام نہیں آ رہے دنیا میں اگر ہم واپس چلے جائیں ہم بھی اس طرح تم سے اپنے تعلقات توڑ لیں جیسے آج تم ہم سے بےگانے کی مفاد پر کے محبت, محبت ایمان والوں کے دل میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے پھر آگے مشرقانہ رسوم سے بے تعلق ہونے کا تذکرہ فرمایا خاص طور پر اس رسم کے حوالے سے آگاہ کیا مشرق اپنے معبودوں کے نام پر مختلف جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے یہ جانور ہے اس کا دودھ نہیں دہنا اس کے اوپر سواری نہیں کرنی اس کو حلال نہیں کرنا یہ فلاں کے نام پر چھوڑ دیا ہے اللہ الانعام میں اس کی تفصیل آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ما طیبا ولا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے ان جانوروں کے متعلق ایسے عقیدے مت رکھو جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے حلال سمجھو ہاں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے محرمات کا ذکر فرمایا ان حرم علیہ کو اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے خون کو حرام کیا ہے فنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے عما اہل غیر اللہ جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو اسے حرام کیا ہے اور اگر کوئی مجبور ہو موت کی کیفیت کی طرف جا رہا ہو اس حالت میں بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے ان کو کھانے کی بھی اجازت دے دی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن کوئی خواہش پرستی کی وجہ سے ان کو نہ کھا رہا ہو کوئی حد سے تجاوز کرتے ہوئے نہ کھا رہا ہو تو اللہ نے تو ان کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حرام کیا ہے مشرق انہیں حرام نہیں سمجھتے اور اپنی طرف سے ہی مختلف جانوروں کو حرام قرار دیتی تو مطلب یہ ہوا کہ شرک سے بھی بچا جائے اور شرکیہ یا خرافات اور رسومات سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے صدق اللہ علیہ وسلم